وہی ویوری کم ہمی دل تقی تم اور یاد کرے اس وقت کو جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو کافروں کا لشکر دکھلایا آپ کی آنکھوں میں تھوڑا کر کے وہی قلع کم سی اور ان کافروں کی نگاہوں میں آپ لوگوں کو تھوڑا کر کے دکھلایا کیوں رن كَانَ مَفْعُولًا تاکہ وہ کام ہو جائے جو کہ پہلے سے طے ہو چکا تھا کہ مسلمانوں اور کافروں کو لڑانا ہے مسلمانوں اور کافروں کا خون بہانا ہے مسلمانوں اور کافروں کے درمیان تلواریں چلنی ہیں یہ فیصلہ اللہ نے پہلے کر لیا تھا اس لیے مسلمانوں کو کافر کم دکھ رہے تھے اور کافروں کو مسلمان کم دکھ رہے تھے جب آپ کو آپ کا دشمن کم نظر آئے تو آپ کی ہمت زیادہ ہو جاتی ہے نا اور دشمن کو بھی آپ کم نظر آ رہے ہیں چار آدمی سامنے نظر آ رہے ہیں اس کو کیا پتا ہے کہ چالیس پیچھے کمین میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کی بھی ضرورت میں اضافہ ہو جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہے ہیں کہ یہ کام میں نے کرنا تھا اس لیے خواب میں بھی آپ کو میں نے دشمن کی تعداد کم دکھلائی اور جب سامنے آ گئے آپ اس وقت بھی کم دکھلائی اور دشمن کو بھی میں نے آپ لوگوں کی تعداد کم دکھلائی کیوں لہ امران کا نفرولہ یہ ایک طے شدہ کام تھا اور اس کام کو ہم نے کرنا تھا لکھ دیا اللہ امران کا نفرولہ تاکہ اللہ کر ڈالے اس کام کو جو کہ مقرر اور تے ہو چکا تھا لڑائی ہونی تھی لڑائی سے بچنے کی زیادہ کوششیں نہیں کرنی چاہیے اللہ خوش ہوتا ہے کافروں اور مسلمانوں کی جب لڑائی ہوتی ہے کافروں اور مسلمانوں کی جب تلواریں ٹکراتی ہیں کافروں اور مسلمانوں کی تلواروں سے جب چنگاریاں نکلتی ہیں اور ان کی کلاشنگ کوفوں سے ان کے اسلحوں سے جب گولیاں نکلتی ہیں تو اللہ خوش ہوتا ہے اللہ راضی ہوتا ہے اللہ تعالی خون بہنے سے خوش ہوتا ہے صحیح جگہ پر کافروں اور مسلمانوں کی جنگ میں جو خون بہتا ہے یہ بالکل اچھا کام ہے اسے جہاد کہتے ہیں اسے قتال کہتے ہیں قتال فی سے اللہ اللہ کے خاطر لڑائی اس لیے جنگ سے جہاد سے قتال فی سے اللہ سے کبھی بھی نفرت مت کرنا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ میری امت اس وقت تباہ ہو جائے گی جب دو بیماریاں اس کے اندر پیدا ہوں گی حب دنیا الموت دنیا کی محبت اور موت سے نفرت اور امام ابوداؤد رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں یہ روایت نقل کی ہے حبکم کم ادنیا و کرایت کم کہ تم لوگ دنیا سے محبت کرنے لگو گے اور قتال سے نفرت کرنے لگو گے اس وقت یہ امت تباہ ہو جائے گی جیسے کہ آج کل ہو رہا ہے ہندوستان میں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے سب خاموش ہیں برما میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا اور آج بھی ہو رہا ہے سب خاموش ہیں افریقہ میں ہزاروں مسلمان لاکھوں مسلمان قتل ہو گئے کوئی ان کی بات سننے والا بھی نہیں ہے پاکستان میں مسلمانوں پر مجاہدین پر اسلام اور شریعت کے چاہنے والوں پر ظلم ہو رہا ہے انہیں قتل کیا جاتا ہے اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی ہوئی فرانس میں پاکستان کے مسلمان کھڑے ہو گئے کہ اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی ہم برداشت نہیں کریں گے تو یہی وہ حکومت تھی یہی وہ حکومت ہے عمران خان کی جس کی لوگ تعریفیں کرتے نہیں تھکتے اس بدبخ کی حکومت نے ان مسلمانوں کے سینوں پر گولیاں چلائی جن کے سینے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اور عشق سے بھرے ہوئے تھے جو صرف اور صرف اس لیے کھڑے ہوئے تھے کہ اللہ کے نبی کے خلاف باتیں نہ کی جائیں اس حکومت نے ان پر گولیاں چلائی ہیں اور آج لوگ ایسی حکومتوں سے خیر کی اور اچھائی کی توقع کر بیٹھے ہیں اور امیدیں لگائے بیٹھے ہیں وہی اللہ ترجام اور تمام کام اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹائے جاتے ہیں کچھ بھی کرو سب کام اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہے ہیں سب کے نتائج کس کے ہاتھ میں ہیں اللہ کے ہاتھ میں بس کام کرو شریعت کے مطابق کام کرو کتاب و سنت کے مطابق کام کرو کوئی راضی ہوتا ہے کوئی قاضی ہوتا ہے کوئی ناراض ہوتا ہے کوئی خفا ہوتا ہے کوئی آپ کو پیار کرتا ہے کوئی آپ کو مارتا ہے ان باتوں کی بالکل مت کیا کرو اللہ کو راضی کرو اللہ کو جب آپ راضی کریں گے وہ بندوں کو راضی کر دے گا اللہ پر توکل کرو اور آگے بڑھو اللہ تعالیٰ کام کو آسان کرے گا دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ نے کام کو کیسے آسان کیا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کافروں کی تعداد میں نے آپ کو خواب میں بھی کم دکھائی اور جب آپ لوگوں کا آمنا سامنا ہو گیا تب بھی کافر آپ کو کم دکھ رہے تھے اور کفار کو آپ حضرات کم دکھائی دے رہے تھے تو لڑائی ٹھن گئی اللہ تعالیٰ اس کو بطور نعمت ذکر فرما رہا ہے جنگ کو قتال فی سبیل اللہ کو جہاد اللہ کو اللہ تعالیٰ بطور نعمت بیان فرما رہا ہے جسے آج مسلمان زحمت سمجھ بیٹھے ہیں جہاد رحمت ہے زحمت نہیں ہے جہاد نعمت ہے مصیبت نہیں ہے اسی جہاد کی برکت سے مسلمانوں کی حفاظت ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جہاد اور مجاہدین سے محبت نصیب فرمائے اللہ تعالی ہمیں قتال فی سبیل اللہ سے محبت نصیب فرمائے اللہ تعالی ہمارے خون کو اپنے میدانوں میں اپنی راہوں میں بہائے اور ہمیں مقبول شہادت نصیب فرمائے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلی الہ و صحبی اجمعین سبحانك اللهم وبحمدك اشهد انت استغفرك واتوب